بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والطارق آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی قسم طار الطارق اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ ان الثاقب وہ تارہ ہے چمکنے والا ان کل نفس لما علیہا حافظ کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو فلینظر الانسان من مخلق تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے خلق من مائن دافق وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے يخرج من بین الصلب والترائب جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے انہو على لقادر بے شک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 آسمان کی قسم جو میں برساتا ہے والأرض ذات الصدع اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے انہو لقول فصل کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے وما هو اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے یہ لوگ اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں کیدا اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں کام رو د تو اے نبی تم کافروں کو مہلت دو بس چند روز کی مہلت اور دے دو